پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکاروں کے اعمال ال میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی